ٹوینٹی نائن السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ بائنری ٹری کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح ایک ارے میں ہم ایک بائنری ٹری کو خاص طور پہ اگر وہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہو تو اس کو ہم وہاں پہ اسٹور کر سکتے ہیں اور وہ ٹو اور ٹو آئی پلس ون والی اسکیم استعمال کر کے ہم پیرنٹ کا چلڈرن کے ساتھ لنک یا چلڈرن سے واپس پیرنٹ کا لنک امپلیسٹلی ارے میں رکھ لیتے ہیں یعنی کہ ہم ایک نوڈ سے اس کے دونوں چلڈرن کی جانب جا سکتے ہیں اور میں نے اس کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ ارے سٹرکچر جو ہے وہ ایک انتہائی افیشینٹ ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اتنا ایفیشن کہ کافی لینگویجز میں ارے جو ہے ایز اے ڈیٹا ٹائپ موجود ہوتا ہے آلموسٹ ان پھر میں نے آخر میں آپ کو ایک سوال دیا تھا ایز این ایکسرسائز کہ اگر بائنری ٹری جو ہے اس کو ہم ارے سٹور کر سکتے ہیں تو پھر ہم پوائنٹرز کا استعمال کیوں کرتے ہیں کیوں نہ ہم جب بھی ہمارے پاس کوئی بائنری ٹری ہو اس کو ہم ارے سٹور کر لیں ایسا ہم کیوں نہیں کرتے یہ آپ کے لیے سوال تھا اس کا جواب اصل میں ذرا سا لمبا ہے لیکن اس کو سمجھنے میں اتنی دقت نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے ارے کا استعمال کیا تھا اگر ہمارا ٹری کمپلیٹ بائنی ٹری ہو یعنی کہ اگر اس میں نوڈز مسنگ ہیں یعنی کہ کسی نوڈ کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ مسنگ ہے تو وہ اس کے لوسٹ لیول پہ یہ نہیں کہ ٹری کے اندرونی نوڈز جو ہیں اس میں بھی لنکس لنکس جو ہیں وہ نل ہیں یعنی کہ لیفٹ یا رائٹ right چائلڈ موجود نہیں اگر ایسا ٹری ہو یعنی کہ کمپلیٹ نہ ہو ارے آپ پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ 2i اور ٹو آئی پلس ون کو استعمال کرتے ہوئے ارے جو ہے ایک تو بڑی تو وہ اتنی ہوگی جتنا کہ وہ ٹری کا ڈیپسٹ لیول ہے یعنی کہ اس کے لیول آڈرسل کے حساب سے جو آپ کو انڈیکس ملتے ہیں اس حساب سے ارے کا سائز تو پہلے سے طے ہو گیا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ارے کے اندر ہولز آنے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ وہاں پہ پوزیشنز میں کئی پوزیشن پہ ڈیٹا موجود نہیں ہوگا اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کیجئے اور بلکہ میں آپ کو اس تصویری خاکے کے جانے واپس لئے چلتا ہوں یہ دیکھیے ٹری ہے جو کہ فی الحال تو کمپلیٹ ہے جس کو ہم نے اسٹور کر دیا ارے میں اور وہ ارے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ٹھیک ہے اے جو ہے ون پہ بی ٹو پہ سی تھری اور یہ ہم نے وہ ٹو آئی ٹو پلس والی اسکیم استعمال کر کے A سے لے کے جے کو سٹور کر دیا فرض کریں کہ یہ کمپلیٹ نہیں اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فرض کریں بی جو ہے اس کا رائٹ right سب ہے ہی نہیں یعنی کہ ای e اور جے نہیں اسی طرح یہ بھی کہہ دیں کہ اے کا رائٹ سب ٹری نہیں ہے یعنی کہ سی ایف اور جی بھی نہیں تو پھر ٹری کی کیا شکل بنی اے سے آپ گئے لیفٹ بی کی جانب بی سے گئے ڈی کی جانب اور ایچ اور آئی اب اگر آپ اس کو اس طرح سٹور کرنے کی کوشش کریں گے تو بات نہیں بنے گی یعنی کہ یہ ٹو آئی والی سکیم جو ہے یہ ٹھیک طرح نہیں چلے گی اور اس کا جواب میں فی الحال صرف اتنا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر ارے استعمال کرنی ہی ہے ایک ٹری کو ایک نان کمپلیٹ بائنری ٹری کو تو آپ کو اس ٹری میں وہ جو مسنگ نوڈس ہیں ان کو ایسے امیجن کرنا پڑے گا کہ جیسے وہ ہیں یعنی کہ ای جے ایف سی جی موجود ہیں ویسے ٹری میں نہیں ہیں لیکن آپ امیجن کریں وہ ٹری بنائیں اس کو ایک کمپلیٹ بائنڈری ٹری کی شکل میں لائیں اور پھر آپ اس کو اس ارے میں اسٹور کر دیں اب جہاں پہ ای جے ایف سی اور جی موجود تھے پوزیشن پہ جا کے ارے کے اندر سے ڈیٹا نکال دیں بلکہ وہاں پہ ڈیٹا اصل میں موجود ہی نہیں ہوگا اب اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ بی تو پوزیشن ون ٹو پہ آگے ڈی جو ہے وہ پوزیشن فور پہ ہوگا ایچ اور آئی جو ہے یہ پوزیشن ایٹ اور نائن پہ ہی ہوں گے یہ نہیں کہ آپ وہ پیچھے آ جائیں گے کیونکہ دیکھیے ڈی اگر چار پہ ہے تو اس کے چلڈرن ایٹ اور نائن پہ ہی گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیچھے آ جائیں کیونکہ ہم نے تو وہ فارمولہ استعمال کرنا ہے اس بنا پہ آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یہ جو سی ایف جی اور ای e, جے اور جی کی جو لوکیشنز ہیں یہ خالی ہو جائیں گی اب امیجن کریں کہ یہ ٹری جو ہے یہ کافی ڈیپ ہے اور کمپلیٹ نہیں تو ارے میں تو آپ سٹور کر لیں گے لیکن وہ ارے بڑی بھی ہوگی اور اس میں پھر بے تحاشا ہولز موجود ہوں گے یہ وہ وجہ ہے کہ ہم اگر ٹریز جو ہیں بائنری ٹری ہمارے وہ کمپلیٹ نہیں تو ہم ان کو ارے میں اسٹور نہیں کرتے وہاں پہ اسٹوریج کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پوائنٹرس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ بات وہی جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کو بناتے ہوئے ہم نے دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہے اسپیس اینڈ ٹائم کہ ایک تو ڈیٹا سٹرکچر استعمال کرنے سے جو ہم ایلبردمس بنائیں جو ہم پروگرامز بنائیں وہ زیادہ بہتر ہوں تیز چلیں سی پی یو ٹائم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پروگرامز تیز چلیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ ڈیٹا سٹرکچر جو ہیں وہ میموری بھی نہ زیادہ لیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے پروگرام کو اگر فرض کریں دگنا تیز چلانا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر وہ دس سیکنڈ لیتا ہے تو ہم پانچ میں چلانا چاہتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں میموری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پانچ 6 گنا ہو جائے اور شاید ہمارے پاس وہ میموری اتنی موجود ہی نہ ہو تو یہ اسپیس ٹائم ٹریڈ آف جو ہے اس کا بھی ہم نے ہمیشہ سے لحاظ رکھا ہے اس بنا پہ اگر یہ صورت ہے کہ بائنری ٹری مکمل نہیں یعنی کہ کمپلیٹ نہیں تو آپ اس صورت میں پھر پوائنٹرز ہی استعمال کریں دوسری بات پوائنٹر کے حق میں میں نے یہ بھی کہی تھی کہ اگر آپریشنز آپ کے کمپلیکس ہیں جو کہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو اے وی ایل ٹری میں جب ہم بیلنسنگ کر رہے تھے تو کتنی ہم مشکل تو نہیں لیکن تھوڑی سی کمپلیکس کاروائی کرتے تھے اس میں پوائنٹرز کو ہم ادھر سے ادھر کر رہے تھے کیونکہ ہم نے روٹیشنز کرنی تھی وہاں پہ بھی پوائنٹرز کا استعمال نہایت سود مند ثابت ہوا اگر سوچئے کہ ہم نے ایک بائنری ٹری کو ارے میں رکھا ہوا تھا یا بائنری سرچ ٹری کو تو پھر اگر روٹیشن کرنی پڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا وہاں پہ یقین ارے جو ہے شاید اتنی اچھی ثابت نہ ہوتی کیونکہ wise بھی ہمیں کافی دقت ہوتی اور اس دقت کی بنا پہ غلطی کا احتمال ہے اور غلطی اگر ہوئی تو ہمارا پروگرام خراب ہو سکتا ہے تو یہ باتیں اسپیس ٹائم ٹریڈ آف اب یہاں پہ بات ہوئی کہ اگر آپ کے پاس کمپلیٹ بائنری ٹری نہیں تو آپ ارے میں اسٹور کر سکتے ہیں لیکن ارے جو ہے وہ خالی ہوگی اکثر جو وہ خالی ہو سکتی ہیں اور ارے جو ہے وہ اب یہ تو نہیں نا آپ کہہ سکتے کہ ارے کہ مجھے پچھلے شروع والے کچھ ایلیمنٹس دے دو اور بقیہ دے دو درمیان میں جو خالی جگہ ہیں ان کو واپس لے لو یہ تو نہیں آپ کر سکتے ارے جو ہے فنڈامینٹلی ایک ڈیٹاسٹرکچر ایسا ہے جس میں ساری میموری لوکیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کی نیبرس ہوتی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں اس کی ارے پوزیشن دس سے لے کے سو تک فرض کریں استعمال نہیں کر رہا تو یہ واپس لے لو یہ نہیں ہو سکتا وہ پوزیشنز ضائع ہی جائیں گی اس بنا پہ اگر آپ کے پاس کمپلیٹ پائنری ٹری ہے دوسرا آپ کے آپریشن ایسے نہیں جس میں پوائنٹرز کا استعمال زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ ارے استعمال نہ کریں اگر کمپلیٹ ہے اور آپریشن بھی آسان ہیں جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے ایک نئے ابسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں ایسے آپریشن ہے جس میں کہ پوائنٹرز کا استعمال ضروری نہیں تو پھر آپ ضرور ارے استعمال کریں اور یہ بات میں میں نے کہی تھی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیا ڈیٹا سٹرکچر بنائیں اگر ارے کا استعمال ہو سکتا ہے تو یقیناً کریں اس سے آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا اسپیس ٹائم کا لحاظ رکھیں لیکن پہلی جو آپ کی سوچ ہے وہ ارے کی جانب اگر چلی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ بات ہوئی قیب بائنری ٹری کی اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کی خاطر میں اب ایک نیا ڈیٹا سٹرکچر انٹروڈیوس کر رہا ہوں وہ ہے ہیپ ابسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہیپ جو ہے یہ اصل میں کافی افادیت والا ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اس کا ایک میجر استعمال پرائرٹی کیوز میں ہوتا ہے یاد ہے جب ہم نے وہ بینک اسٹیملیشن کی تھی تو وہاں پہ ہم نے کیوز تو بنائی تھی جس میں ہم کسٹمرز کو ڈالتے تھے لیکن ہم نے وہ ایونٹ بیسڈ کی تھی اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو اگلا ہونے والا ایونٹ ہے یا جو بھی اگلے ہونے والے ایونٹس تھے وہ ہم ایک خاص قسم کی کیو میں ڈال رہے تھے جس کو ہم نے اس وقت کہا تھا پرائیورٹی کیو کیونکہ اس میں معاملہ یہ تھا کہ جو سب سے پہلے ایلیمنٹ اس میں جاتا تھا وہ ضروری نہیں کہ نکلنے والا بھی پہلے ہوتا تھا یعنی کہ فیفو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ نہیں تھا وہاں پہ کیا صورت حال تھی وہاں پہ یہ تھا کہ ہم ایلیمنٹس تو ڈالتے تھے کیو میں اور ڈالتے اس کے سے آخر میں ہی تھے لیکن نکالتے وقت ہم اس وقت ایونٹس کے حساب سے وہ ایونٹ نکالتے تھے جو کہ فیوٹر میں سب سے پہلے ہونے والا ہے آپ کو یاد ہو کہ اگر وہ بینک سمولیشن میں چار کسٹمر اب کھڑے ہیں بینک کی ونڈو پہ ان میں سے ایک جو ہے اس نے دس منٹ کے بعد فارغ ہونا ہے دوسرے نے کوئی چار منٹ کے بعد تیسرے نے کوئی پندرہ منٹ کے بعد اور چوتھے نے سات منٹ کے بعد تو ان چاروں کو ہم اسی ترتیب سے یعنی کہ وہ چار اور ان کے ہونے والے ایونٹس جو ہیں وہ ہم کیو میں ڈالتے تھے لیکن جب کیو سے ہم لیتے تھے کہ بھائی بتاؤ اب اگلا ایونٹ کون سا ہے تو اس میں وہ والا ایونٹ نکلتا تھا جو کہ چار منٹ کے بعد ہونے والا ہے یہ تھا کہ چونکہ ہم نے پہلے والے کو جو کہ اصل میں دس منٹ کے بعد ہونے والا ہے وہ چونکہ کیو میں پہلے گیا تو وہی باہر نکلے گا نہیں گیا تو وہ پہلے نکلا البتہ وہ جو کہ چار منٹ کے بعد ہونے والا ہے اس وقت ہم نے پرایریٹی کیو کو ایک ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا تھا اور آپ کو اگر وہ کوڈ یاد ہو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جب بھی ہم انسرٹ کرتے تھے Q کے اندر تو جو کیو ہم نے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کی تھی اس کو ہم سارٹ کر دیتے تھے یعنی کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ہم ایک سارٹنگ پروسیجر سے جو کہ اس وقت بڑا آسان سا تھا اس کے ذریعے ہم سارٹ کر دیتے تھے جس کی بنا پہ جب بھی ہم اس میں سے کوئی ایلیمنٹ نکالتے تھے تو جو منیمم ایونٹ ویلو والا جو ہوتا تھا ایونٹ یعنی کہ ٹائم کے حساب سے وہ چونکہ سارٹ آرڈر میں شروع میں آ جاتا تھا وہ پہلے نکلتا تھا اس کا وہ جو ڈی کیو پروسیجر تھا وہ سمپلی ارے کے شروع والے ایلیمنٹ کو نکال دیتا تھا اور پھر ہم بقیہ ایلیمنٹس کو ارے ایلیمنٹس کو لیفٹ شفٹ کر دیتے تھے جب بھی نیا انسرٹ ہوتا تھا ہم دوبارہ سارٹ کرتے تھے یہ تھی اس کی ایک امپلیمنٹیشن جو کہ اس وقت کافی حد تک ہمارے لیے کافی تھی یعنی کہ ہم نے چونکہ چار پانچ یا زیادہ سے زیادہ پانچ ایونٹس اس میں ڈالنے تھے تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم کوئی بہت ہی البوریٹ ڈیٹا اسٹرکچر کمپلیکس ڈیٹاسٹرکچر بنائیں جو کہ پرائٹی کیو کو افیشئنٹ بنائے افیشئنٹ کی بات اس طرح کہ ارے ٹھیک ہے افیشئنٹ تو ہے لیکن سارٹنگ آپ ابھی ہم دیکھیں گے آئندہ آئندہ لیکچر میں کہ سارٹنگ جو ہے وہ ایک ایکسپینسو پروسیجر ہے یعنی کہ اس میں وقت درکار ہوتا ہے اور کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے دوسرا ارے کے اندر ہمیں وہ شیفٹنگ کرنی پڑ جاتی تھی جب بھی ہم ایک نیا ڈیٹا انسرٹ کرتے تھے یا ریموو کرتے تھے یہ تو وہ شروع والی بات لسٹ جو ڈیٹا ٹائپ تھی اس کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا ارے کے اندر اگر ڈیٹا شفٹ کرنا پڑ جائے خاص طور پہ شروع میں تو ہمیں پورے کے پوری ارے جو ہے اس کو اٹھا کے لیفٹ شفٹ یعنی کہ ایک لوپ کے ذریعے کرنا پڑتا ہے ان ساری باتوں کی بنا پہ پرائرٹی کی امپلیمنٹیشن ایک ارے کے ذریعے یا ایک لنک لسٹ کے ذریعے اصل میں وقت کے لحاظ سے اتنی افیشئنٹ نہیں اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ فیوچر میں ہم ایک ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ دیکھیں گے جس کے استعمال سے پرائرٹی کیو خاص طور پہ بڑی افیشئینٹلی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ اب ہم ڈیٹا اسٹرکچر سٹڈی کریں گے اس ڈیٹا اسٹرکچر میں چ... کے بارے میں چند ایک اور باتیں پرائرٹی کیوز کا استعمال اس ہیپ ڈیٹاسٹرکچر کو کرتے ہوئے نے جیسے ذکر کیا ایک میجر اپلیکیشن ہے اور پرائرٹی کیوز جو ہیں یہ خود ایک میجر ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ خاص طور پہ آپریٹنگ سسٹم میں بہت استعمال ہوتا ہے اور وہ اس پہ کہ اگر آپ کے پاس ملٹی پروسیسنگ سسٹم ہے تو جو پروسیس چل رہے ہیں ان کی باریبی کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے یہ باتیں اب ساری آپریٹنگ سسٹمز میں پڑھیں گے کہ جو پروسیس چل رہا ہے ضروری نہیں کہ وہی وہ چلتا رہے شاید باری باری اب دوسرے کی باری کس بنا پہ آئے یہ شاید عام سمپل کیو نہ ہو اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا اس وقت بھی یا بلکہ کیوز کے بارے میں کہ آپ کی یہ جو نیٹورک ڈیوائسز ہوتی ہیں خاص طور پہ راؤٹرز ان کے اندر بھی یہ اپنی کیوز ہوتی ہیں کیونکہ سوچئے ایک پیکٹ آیا ہے جس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اور اس کو کسی نے کہا ہے کہ جو بھی ہو اس کو پہلے نکالو تو راؤٹرس جو ہیں یہ جو انٹرنیٹ میں استعمال ہوتے ہیں اس میں پرائرٹی کیوز ہوتی ہیں اور اگر ایک پیکٹ ہائی پرائرٹی کا آ جائے تو وہ پہلے نکلتا ہے وہ بعد میں نہیں نکلتا ہے, یا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے حساب سے نہیں نکلتا تو یہاں پہ پرائرٹی کیو کا استعمال اصل میں ورکنگ میں بہت آتا ہے یہ آپ ورکنگ کے کورس میں پڑھیں گے میں یہ باتیں کر سکتا ہوں کہ پرائرٹی کیوز کا کہاں کہاں پہ استعمال ہے اور یقیناً یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی بکیا جو کورسز آگے آ رہے ہیں ان میں آپ ان کا استعمال بھی دیکھیں گے اور اسے اس کی عادیت بھی ظاہر ہو جائے گی ہیپ کا ایک اور استعمال سارٹنگ میں ہے یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے ہم ڈیٹا سارٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو اگر نام دوں لسٹ آف آپ ٹیلیفون ڈریکٹری بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ نام ملے لیکن پرنٹ آپ نے کرنے ہیں کہ وہ ترتیب سے ہوں اے سے نام شروع جو ہوتے ہیں وہ پہلے آئے بی سے اس کے بعد سی اس کے بعد اب یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے لیے سارٹنگ ایلگردم استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک سارٹنگ ایلگریدم اس ہیپ ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کرتا ہے تو ابھی تک میں نے دو, دو میجر جو ان کے استعمال بتائے ایک ہے پرائرٹی کیو کا جو کہ ڈومیننٹ ہے یعنی کہ میجر اس کا استعمال ہے اور دوسرا سارٹنگ میں اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو آئیے اب اس ہیپ ڈیٹا اسٹرکچر کی جانب چلتے ہیں کہ کی یہ کیا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اور چونکہ ہم نے یہ ڈیٹا اسٹرکچر بنانا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم دیکھیں گے تو پہلے اس سلائڈ کی جانب آئیے یہاں پہ میں نے ہیپ کی ڈیفینیشن ایک دی ہے بلکہ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جانب بھی یہ ہنٹ کر رہی ہے کہ ہیپ از اے کمپلیٹ بائنری ٹری کنفرمس to the heap order جہاں تک کمپلیٹ بائنری ٹری کا تعلق ہے وہ تو آپ کو آپ پتا چل گیا بائنری ٹری تو یقیناً آپ کو آپ کافی حد تک اس کا تعارف آپ کے ساتھ ہے کمپلیٹ کی بات ہم نے کی تھی بلکہ کمپلیٹ کی بات سے ہم نے یہ بھی چیز پھر نکالی کہ کمپلیٹ بائنڈری ٹری میں اسٹور ہو جاتا ہے حتی یہ جو دوسری بات لکھی ہے کہ دیٹ کنفارمس ٹو ہیپ آڈر یہ کیا چیز ہے یہ ذرا اگلی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے دا ہیپ اور پروپرٹی ان میں نے پرنتس میں ہے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں فی الحال کے ان فور ایوری نوڈ ایکس دا کھی ان دا پیرنٹ از اسمالر دین اور اکول ٹو دا کی انس اور تیسری بات اور دا پیرنٹ نوڈ ہیز کی smaller than or equal to both of its children nodes تو دہرائی دیتا ہوں پہلی بات ہی پراپرٹی کی کہ آپ کے پاس اگر ایک نوڈ ہے اور ذہن میں شاید آپ آپ بائنڈری ہی رکھیے کہ آپ کے پاس ایک نوڈ ہے اور وہ نوڈ ایکس ہے تو اس میں جو ڈیٹا ہے وہ the key in the parent دا پیرنٹ از اسمالر دین دا کی یعنی پیرنٹ کے اندر جو ویلیو ہے وہ اس کے کم ہے جو, جو میں نے تیسری بات یہاں پہ لکھی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ the پیرنٹ node ہیز کی smaller دین اور equal ٹو both of اٹس چلڈرن نوٹس پہلی بات میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہیپ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ بائنڈری ٹری ہے اصل میں یہ ضروری نہیں کہ ہیپ جو ہے وہ کمپلیٹ بائنڈری ٹری کے ذریعے ہی کی جائے اس کو اور طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں عموماً ساتھ ہی چلتے ہیں کہ ہیپ جو ہے اس کو آپ کمپیٹ بائنری ٹری کے ذریعے ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں جس میں پھر یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹری ہے بائنری ٹری ہے جس میں اگر آپ کسی نوڈ کو لیں اور اس میں کچھ ویلیو ہے یاد ہے کہ ڈیٹا سٹرکچر کے حساب سے بائنری ٹری میں ہم کچھ ڈیٹا بھی تو ڈالتے ہیں اس میں لنکس نہیں ہوتے اس میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے کوئی نوڈ لیں اس میں جو ڈیٹا موجود ہے اس کی ویلو اگر وہ فرض کریں انٹیجرز ہیں تو اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کے چلڈرن جو ہیں ان میں جو ویلوز ہے ان سے کم ہوگی آپ کو یاد ہے ہم نے جب سرچ ٹری بنایا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے ان ایلیمنٹس کی ایک خاص ترتیب رکھی تھی کہ اگر ایک نوڈ میں ایک ویلیو ہے تو اس کے لیفٹ سب ٹری میں جتنی ویلیوز ہوں گی وہ اس ویلیو سے کم ہوگی اور اس نوٹ کے رائٹ right سب ٹری میں جتنی ویلیوز ہیں وہ اس نوٹ سے زیادہ ہوگی یہاں پہ اس کی ایک تھوڑی سی ویریشن ہے یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک نوٹ کی ویلیو کے حساب سے لیفٹ نوٹ کی ویلیو کم اور رائٹ نوٹ کی ویلو زیادہ یہ نہیں میں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نوٹ کی ویلیو اس کے چلڈرن پہ جو ویلیوز ہیں اس سے کم ہے اب یہ نہیں کہ چلڈرن جو ہیں وہ آپس میں ایک بڑے سے چھوٹے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا لیفٹ چائلڈ جو ہے اس کی ویلو پیرنٹ سے تو کم ہے لیکن اس کے رائٹ right چائلڈ یعنی کہ اس کے بھائی سے اس کے سبلنگ سے اصل میں زیادہ ہے. تو یہ بائنری سرچ ٹری نہیں یہ سمپلی ایک ہیپ ہے یا ہیپ آرڈر پراپرٹی ہے تو آئیے میں اب آپ کو ایک اصل میں ایک ٹری بنا کے یہ ویلو دکھاتا ہوں پھر دیکھیں گے کہ یہ ہیپ آرڈر کیا ہے تو دیکھیے یہاں پہ میں نے ایک بائنری ٹری بنایا فی اس کو آپ دیکھیے کہ یہ ایک بائنری ٹری ہے اور یقیناً کمپلیٹ بائنڈ ٹری ہے کیونکہ دیکھیے کہ لو ایسٹ لیول پہ آ کے یہاں پہ مسنگ ہے اندرونی طور پہ کچھ نہیں مسنگ اب ان نمبروں کی ذرا ترتیب دیکھیے اگر آپ اس کا ان آرڈر ریورسل کریں گے تو یہ تو یقیناً tree نہیں کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے نکلنے والا نمبر جو ہے وہ 65 ہے پھر 24 ہے پھر 26 ہے پھر 21 ہے پھر 32 ہے پھر 31 ہے یہ میں اس کا ان آرڈر ریورسل کر رہا ہوں یہ تو بالکل وہ نہیں ہے جو کہ ہمارا سرچ ٹری کا معاملہ تھا اور یہ میں نے کہا تھا کہ یہ سرچ ٹری نہیں یہ سمپلی ایک بائنری ٹری ہے اور کمپلیٹ ہے اور پھر یہ اب آئیے اس ہیپ آرڈر پہ ہم تیرہ سے شروع کرتے ہیں اس کے لیفٹ چائل میں ویلیو ہے 21 ون اور اس کے رائٹ چائل میں ویلیو ہے سکسٹین اب بتائیے کہ تیرہ جو ہے یہ اکیس اور سولہ دونوں سے چھوٹا ہے کہ نہیں یقیناً چھوٹا ہے اکیس اور سولہ آپس میں ٹھیک ہے اکیس سولہ سے بڑا ہے لیکن دیکھیے اکیس جو ہے وہ لیفٹ میں ہے سولہ جو ہے یہ میں نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں یہ اب ایک بائنری سرچ ٹری نہیں یہ اب ایک ہیپ ہم بنا رہے ہیں اور وہ اندرونی طور پہ ایک ٹری نما ہے اچھا اب آگے چلیے اکیس پہ آئیے اکیس لیفٹ چائل میں کیا ویلو ہے چوبیس اور اس کے رائٹ میں کیا ویلو ہے اکتیس اب بتائیے اکیس چوبیس اور اکتیس سے چھوٹا ہے کہ نہیں یقیناً ذرا رائٹ پہ آئیے سولہ کو دیکھیے سولہ کے لیفٹ میں کیا ہے انیس سولہ کے رائٹ میں کیا ہے سکسٹی ایٹ کیا سولہ ان دونوں سے چھوٹا ہے بالکل ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ چوبیس جو ہے وہ پینسٹھ اور چھبیس سے ہے اور جو ہے وہ بتیس سے بڑا ہے یہ اب تینوں باتیں مکمل ہوئی یہ ایک بائنری ٹری ہے یہ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اور اس میں نمبر جو میں نے ڈالے ہیں یہ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ میں کیسے کر سکا ہوں یا کیسے میں نے یہ کیا ہے فی الحال یہ سمجھے کہ یہ ہو گیا یہ بن گیا اور جب یہ بنا تو اس میں یہ اب پراپرٹی ہے کہ کسی نوڈ کو لیں اور یقیناً آپ کے سامنے ہے کسی نوڈ کو لیں اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ میں جو ویلیو ہے وہ پیرنٹ نوڈ سے زیادہ ہے اور یہ صرف روٹ پہ نہیں ہر لیول پہ ہر نوڈ میں یہ بات ہے ہاں آپ اگر آخر میں چلے جائیں جو کہ لیف نوڈ ہیں تو اس کا تو لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہے ہی نہیں تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے اور یہاں اس تصویر کے بارے میں میں کہتا چلوں کہ اس کو ہم ایک من ہیپ کہیں گے کیونکہ دیکھیے کہ جو نوڈ پیرنٹ ہے اس میں ویلو مینیمم ہوتی ہے اپنے دو چلڈرن سے یہ ایک من ہیپ ہے اگر یہ من ہیپ پھر ڈیٹا اگر میں کسی اور ترتیب سے رکھوں تو پھر یہ ہیپ کب نہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس جانے بائیے یہ جو ٹری ہے یہ اب بائنری ٹری ہے کمپلیٹ بھی ہے یہ بائنری ریسرچ ٹری نہیں ہے اور یہ ہیپ بھی نہیں ہے وہ کیوں دیکھیے تیرا جو ہے وہ اکیس اور انیس سے چھوٹا ہے لیکن انیس جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ کو دیکھئے سولہ اور سکسٹی ایٹ سولہ جو ہے, وہ انیس سے چھوٹا ہے اگر یہ ہیپ ہیپ ہوتی ہوتی یا من ہیپ ہوتی تو سولہ کو اصل میں اوپر ہونا چاہیے تھا اور انیس کو نیچے ہونا چاہیے تھا یہ وہ پروپرٹی یا یہ وہ کیفیت ہے جس کی بنا پہ اب یہ ہوا کہ یہ من ہپ نہیں کیونکہ اس میں ٹھیک ہے روٹ جو ہے وہ تو سیٹسفائی کر رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک نوڈ آیا جو کہ ویلیو کے حساب سے اپنے دو چلڈرن نوڈ جو ہیں ان سے وہ بڑا ہے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہر لیول پہ ہر نوڈ اپنے اندر وہ ویلو رکھتا ہے جو کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ جو ہیں ان سے چھوٹا ہے یہ تو ہے من ہیپ اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اس طرح ایک میکسیپ بھی بنا سکتے ہیں جس میں ہر نوڈ یا کسی نوڈ کو لیں اس میں جو ویلیو ہے وہ اس کے دو چلڈرن نوڈس میں جو ویلیو ہے اس سے بڑی ہوگی اور اس میں کیا صورت ہوگی کہ جو روٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑی ویلو آ جائے گی اور جیسے جیسے ہم نیچے جائیں گے ویلیوز چھوٹی ہوتی جائیں گی وہ میکسیپ بن جائے گی یہ ہے وہ ہیپ ڈیٹاسٹرکچر اب یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم اس طرح ہیپ بنائیں فرض کریں مین ہیپ بناتے ہیں اگر میں اس میں سے روٹ سے ایک ویلو نکالوں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بقیہ ساری ویلیوز جو ٹری میں ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بنا پہ کہاں ہوگی کیا وہ سب سے چھوٹی ہوگی من ہیپ ذہن میں رکھیے ہم نے ایک من ہیپ بنائی منیمم ہیپ بنائی روٹ کے اندر جو ویلو ہے وہ سب سے چھوٹی ہوگی درمیانی ہوگی یا سب سے بڑی ہوگی یا کہیں ادھر ادھر ہوگی ترتیب کے حساب سے ان تصویر خاکوں سے اور ان ڈیفینیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک منیمم ہیپ بنائیں جو کہ اندرونی طور پہ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری کی صورت اختیار کرتی ہے تو اگر وہ منیمم ہیپ ہے تو ان تمام ویلیوز کو اگر آپ لیں تو ان میں سے سب سے چھوٹی ویلو جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہوگی اگر وہ میکس ہیپ ہے تو سب سے بڑی ویلیو جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہوگی اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر میں منیمم ہیپ بناتا ہوں اور اس کی میں روٹ سے ویلیو نکال لیتا ہوں اس کے بعد کسی طرح وہ جو بقیہ نمبرز ہیں وہ دوبارہ ہیپ بن جاتے ہیں اب یہ میں نے بتایا نہیں کہ کیسے ہوگا یہ ہم کریں گے لیکن فرض کریں کہ میں ہیپ میں سے اس کی روٹ سے ویلیو نکال لیتا ہوں اور کچھ جادو کے ذریعے بقیہ جو ہیپ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے اور وہ دوبارہ مین ہیپ بن جاتی ہے جو بکیا اس میں ویلوس ہے اب پھر میں اس میں سے روٹ میں سے ایک اور ویلیو نکال لیتا ہوں اب کون سی نکلے گی سب سے پہلے نکلی سب سے منیمم ویلیو اور اگر ہیپ اپنے آپ کو دوبارہ ایڈجسٹ کرے تو پھر کیا ہوگا جو بکیا نمبرز ہیں ان میں سے جو سب سے منیمم ہوگی وہ بالکل ٹاپ پہ آ جائے گی اب فرض کریں اس کو بھی میں نکال لیتا ہوں پھر جو بقیہ نمبرز ہیں وہ پھر اپنی ہیپ بنا لیں گے اور اب جو تیسرے نمبر پہ منیمم آئے گا وہ آ جائے گا تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے اگر میں کسی طرح سے ہیپ کو اور اس میں سے روٹ نوڈ روٹ نوڈ نو میں سے ویلیوز نکالتا جاؤں اور ہر ویلو نکالنے کے بعد اس کو دوبارہ ہیپ بنا دوں تو نمبر جو ہیں مجھے کس ترتیب میں مل رہے ہیں چھوٹے سے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اور پھر آخر میں سب سے بڑا یہ کیا ہے یہ تو ڈیٹا سارٹ ہو گیا یاد ہے جب ہم نے بی ایس ٹی بنایا تھا سرچ ٹری بنایا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ایک بائنری سرچ ٹری کا آپ انڈر ریورسل کریں تو کیا ہوتا ہے یہ یاد ہے. اس کا جواب یہ کہ اگر آپ ایک بائنری سرچ ٹری کا ان آڈر ریورسل کریں تو ڈیٹا جو ہے جو آپ نے ٹری میں رکھا ہے وہ سورٹ ہو کے نکل آتا ہے اور اگر آپ نے اس کو منیمم کے حساب سے, تو جو سب سے چھوٹا ہے وہ پہلے نکلے گا یعنی کہ جو بائنری سرچ ٹری بنایا تھا وہ اگر آپ نے چھوٹے کے حساب سے بنایا تھا تو پھر ان آڈر جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے سب سے چھوٹا نمبر دے گا اور پھر آخر میں سب سے بڑا نمبر یہ تھا ایک سارٹ کرنے کا طریقہ ابھی تک ہم نے سارٹنگ پہ اتنی گفتگو نہیں کی لیکن اگر آپ وہ فون ڈائریکٹری کی مثال رکھیں اپنے سامنے جو کہ ہمیشہ سورٹڈ ہوتی ہے تو یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ سارٹنگ جو ہے یہ ہمارے لیے کیوں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے بلکہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سائنس میں بلکہ کافی اپلیکیشن میں سارٹنگ اتنا کامن پروسیجر ہے اور اس کے بارے میں اتنی ریسرچ ہوئی, ہوئی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی انفارمیشن اس پہ اویلیبل ہے خیر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہیپ بنانے سے اور اس میں سے ڈیٹا ہے خاص ترتیب سے نکالنے سے ہمارے پاسنگ پروسیجر بھی آ گیا یہاں یہ دوسری بات ہوئی ابھی تک میں نے پرایورٹی کیو کی البتہ بات نہیں کی لیکن اگر یہ نمبرز جو ہیں یہ فرض کریں پرائیٹیز ہیں یا وہ ایونٹس ہیں تو اگر میں پرائرٹی میکس کے حساب سے رکھوں کہ جس کا نمبر سب سے بڑا ہے وہ ہیپ کے بالکل ٹاپ پہ ہوگا اگر میں ہیپ میں سے ڈیٹا نکالوں گا تو دیکھیے کون سا نکلے گا جو ٹاپ پہ ہے اور ٹاپ پہ کون ہے جو سب سے بڑا ہے اب ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جب ہم ہیپ میں نئی ویلو ڈالتے ہیں تو پھر ہیپ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ یا اگر وہ من ہیپ ہے تو منیمم ویلیو اوپر آ جائے ورنہ اگر وہ میکس ہیپ ہے تو میکسیمم ویلیو اوپر آ جائے اب خیر ہم نے یہ تمہی تو کافی لمبی باندھ لیکن میں چاہتا تھا کہ اس ڈیٹا سٹرکچر کو اس کی تعارف کرانے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد میں آپ کو اس کے چند ایک استعمال کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ اس سے وہ موٹیویشن پیدا ہوگی کہ بھائی یہ ہیپ جو ہے واقعی ایک کارآمد چیز ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس جانب چلتے ہیں تو آئیے کہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیٹا ایک ہیپ جو ہمارے پاس فرض کرے موجود ہے انسرٹ کیسے کریں گے اور وہ میں نے اس طرح کہ آپ کو میں نے یہ ایک بائنری ٹری کمپلیٹ بائنڈری ٹری دکھایا ہے کہ ایک ہپ ہے اور یہ بلکہ وہی مثال ہے جو کہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک ہیپ ہے پہلے سے موجود ہے جس میں یہ نمبر موجود ہیں اور چونکہ یہ کمپلیٹ بائنڈری ٹری ہے تو اس کو ہم اب ایک ارے میں رکھیں گے اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ ہم نے اس میں کوئی بیلنسنگ نہیں کرنی کوئی روٹیشنز نہیں کرنی اس لیے ہمیں پوائنٹرز کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹری کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتی ہے اور کمپلیٹ ٹری عموماً بلکہ ہمیشہ ہی ارے کے اندر سٹور کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہیپ کے کافی پروسیجرز جو ہیں وہ اس ارے کے اندر بڑے افیشئنٹلی کام کرتے ہیں تو اس بنا دیکھیے کہ یہ ہیپ کے سامنے یہاں پہ میں نے لیول آرڈر کے نمبر بھی دکھا دیے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمبر جو ہیں ارے میں کہاں ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے جو ہے وہ نمبر ایک پوزیشن پہ ارے میں اکیس نمبر دو پہ سولہ نمبر تین پہ چوبیس نمبر چار پہ اکتیس نمبر پانچ اور اس طرح بتیس آخر نمبر دس پہ اسٹور ہوا ہے وہ میں نے خاکہ اب ارے میں بھی دکھایا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھی وہ لنکس بھی دکھائے ہیں جو کہ وہ ٹو آئی اور ٹو آئی والی کاروائی کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بائنری ٹری جو ہے یہ یقیناً اس ارے میں مکمل طور پہ سٹورڈ ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایگزسٹنگ ہیپ کو لے کے یعنی کہ یہ جو بنی ہوئی ہے اس میں ایک نیا نوڈ ڈالتے ہیں میں نے فی الحال یہ نہیں کہا کہ یہ شروع سے یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے ہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے جس طرح بائنری ٹری پہلے بالکل نہیں ہوتا تو اسے ایک نوڈ انسرٹ کرتے ہیں پھر دوسرا ڈالتے ہیں پھر تیسرا ڈالتے ہیں اور یہ ڈلتے ڈلتے یہ بائنری ٹری بن جاتا ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن میں وہ گفتگو ابھی نہیں کر رہا کیونکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ٹری کو بنانے کے لیے بھی ایک خاص طریقہ ہے جو کہ بڑا ہے. تو فی الحال گفتگو اس طرح کہ آپ کے پاس ایک ہے جو کہ بائنری ٹری بھی ہے کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اس کو ہم نے ارے میں سٹور کر لیا اور اب اس میں میں ایک نیا آئٹم انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسرٹ ہم کیسے کریں گے اور اس یہ جو ہماری ارے میں جو کاروائی ہے وہ کیسے ہوگی تو آئیے اس خاکے کی جانب یہاں پہ اب میں نے دکھایا ہے کہ ایک نیا نوڈ میں نے اس میں ڈالنا ہے جس میں چودہ کی ویلو ہوگی اب چونکہ یہ ٹری ہے ٹری ہونے کی بنا پہ مجھے یہ بتائیے کہ جو نیا نوڈ ہے وہ کہاں کہاں لگ سکتا ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بائنری سرچ ٹری نہیں تو آپ نے وہ جو پہلی والی انسرٹ تھی جو ایک سرچ ٹری میں انسرٹ کرتی تھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا اور دوسری یہ بات کہ چونکہ یہ بائنری سرچ ٹری نہیں تو آپ نے وہ بیلنسنگ بھی نہیں سوچنا وہ بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے یہ ٹری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس نوڈ کو ایسی جگہ پہ لگاؤ کہ یہ مکمل یا کمپلیٹ بائنری ٹری رہے اگر یہ میری گائیڈ گائڈ لائن ہے کہ اس ٹری میں نیا لوڈ لگائیں اور اس طریقے سے لگائیں کہ یہ کمپلیٹ بائنری ٹری رہے تو پھر دیکھیے یہ کہاں پہ لگے گا یقیناً یہ انیس کے لیفٹ اور رائٹ right پہ نہیں لگے گا یہ سکسٹی ایٹ کے لیفٹ اور رائٹ right پہ نہیں لگے گا پھر کہاں لگتا ہے یا کہاں اس کو لگنا چاہیے اور وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ اکتیس والا نوڈ جو ہے اس کے رائٹ لنک میں یہ لگ جائے گا ابھی میں ٹری کی بات کر رہا ہوں اور چونکہ یہ اس کا رائٹ لنک بنتا ہے تو اب اگر میں ارے کے لحاظ سے سوچوں تو دیکھیے اکتیس جو ہے وہ ارے میں پوزیشن فائیو پہ ہے وہ یہ دیکھیے لیول آرڈر کے حساب سے وہ پوزیشن فائیو پہ آتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اکتیس کے لیفٹ اور رائٹ ٹائل جو ہیں وہ کہاں کہاں ہو سکتے ہیں 2i اور 2i 1 پلس والے فارملے کے حساب سے آسان ہے 5 times 2 ٹو 10 یعنی کہ 10 پہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہوگا جو کہ پہلے ہی نظر آ رہا ہے اور اس کا رائٹ right چائلڈ کہاں پہ ہوگا 5 times 2 10 ٹین پلس میں تو اگر میں نے 31 کا رائٹ right چائلڈ بنانا ہے اور اس ٹری کو ایز اے کمپلیٹ بائنڈری ٹری رکھنا ہے اور اس کو میں نے ارے میں اسٹور کرنا ہے تو پھر چودہ جو ہے ایز اے ویلو ارے میں کہاں جائے گی یقیناً وہ صاف ظاہر ہے پوزیشن نمبر 11 پہ جو کہ میں نے اب دکھائی ہے کہ 11 نمبر پوزیشن پہ دیکھیے چودہ آ گیا یا یہاں پہ وہ فی الحال آ سکتا ہے میں نے دیکھیے ڈاٹڈ لائن سے یہ چیز انڈیکیٹ کی ہے کہ یہ چودہ کی جگہ ہے یہاں پہ چودہ آئے گا ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس کو یہاں پہ ڈال دیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چودہ یہاں پہ آ سکتا ہے اب اگر چودہ کی جگہ کا تعین تو ہو گیا تو اس کے حساب سے یہ تو چیز ہم نے سیٹسفائی کر دی کہ یہ ٹری جو ہے ہمارا ابھی بھی کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اور ہم اس کو ارے میں اسٹور کر لیں گے ارے کے اندر ہولس نہیں ہوں گے جس سے ہماری وہ ارے کی پوزیشن ضائع ہوں گی اور چودہ کی پوزیشن بھی فائنل طے ہوگی کہ اگر کمپلیٹ بائنری ٹری ہے تو یہ کہاں پہ جائے گا وہ پوزیشن گیارہ نمبر ہے لیکن اب دوسری شرط کہ ہیپ آڈر بھی پرزرو کرنا ہے اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو مثال آپ کے سامنے ہے یا مثال جو ہم چلائیں گے وہ من ہیپ کی ہے یعنی کہ جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے وہ بالکل روٹ میں ہے اور ہر لیول پہ یہ پرٹی ہے کہ ہر نوڈ جو ہے وہ اپنے چلڈرن نوٹ کی ویلو سے چھوٹا ہے یعنی کہ اس کی ویلیو تو اب یہ چودہ جو ہے اس کے ساتھ اب یہ بھی کاروائی کرنی ہے کہ ترتیب کے حساب سے یا ہیپ آڈر کے حساب سے یہ اپنی صحیح جگہ پہ ہو ہیپ میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ٹری میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیپ میں وہ اپنی صحیح جگہ پہ ہو لیکن چونکہ ہم ہیپ کو ایز اے کمپلیٹ بائنری ٹری امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں ارے کو استعمال کرے ہوئے اب ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ چودہ کی فائنل پوزیشن کیا ہوگی ٹری کے اندر کیونکہ وہ ہیپ آرڈر والی جو ریسٹرکشن ہے وہ اب ہمیں اس پہ لگانی ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیارہ میں ڈال دو کیونکہ اگر آپ واپس آئیں تو چودہ کو اگر دیکھیں میں اس طرح ڈاٹڈ لائن سے شو کروں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہیپ آرڈر جو ہے وہ پرزرو ہوا کہ نہیں کیا آپ جو ہے اس میں وہ ہی پراپرٹی ہے کہ نہیں بقیہ سارے نوٹس میں تو ہے چودہ کے علاوہ کیونکہ وہ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلے سے ہے البتہ جیسے ہی چودہ میں نے ڈالا تو وہی پراپرٹی اب وائلیٹ ہو گئی ہے اور وہ اس میں کہ چودہ جو ہے وہ اکتیس سے چھوٹا ہے یعنی کہ اکتیس جو ہے اس کو کسی طرح نیچے ہونا چاہیے اور چودہ جو ہے اس کو اصل میں اوپر ہونا چاہیے اور اگر میں سوچتا ہوں کہ چودہ اگر اوپر ہے تو اگر اکیس کے ساتھ اس کو کمپیر کروں یعنی کہ اس کے گرینڈ پیرنٹ سے تو اصل میں اکیس کو بھی نیچے ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ چودہ جو ہے بالکل نیچے ہو اور اکیس اور اکتیس ذرا دیکھیے دونوں اکیس اور اکتیس جو ہیں یہ نیچے ہونے چاہیے چودہ جو ہے یہ اس کو اوپر ہونا چاہیے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چودہ جو ہے اس کو اب ہم اپنی صحیح جگہ پہ کیسے لائیں اور جو صورتحال سامنے ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح ہمیں اکتیس اور اکیس کو نیچے لانا پڑے گا اور چودہ کو اوپر لجانا جانا پڑے گا اس سے وہ ایلگر سا اب سامنے کچھ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ایک ایگزسٹنگ ہیپ جو اندرونی طور پہ بائنری ٹری ہے کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اس میں نیا نوڈ ڈالنے کی بنا پہ اگر ہیپ آرڈر وائلٹ ہو تو دوبارہ اس کو ہم ہیپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کچھ ڈیٹا ٹری میں نیچے آنا پڑے گا اور کچھ ڈیٹا ہمیں ٹری میں اوپر لے جانا پڑے گا تو آئیے میں پھر دوبارہ تصویری خاکوں سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا اب دیکھیے کہ میں نے جو چودہ والا نوڈ ہے اس کے اندر میں نے فی الحال کچھ ڈیٹا نہیں ڈالا بلکہ اس کو میں نے ایک ایک ہول کے ذریعے یعنی کہ ایک سوراخ جیسے جیسے جیسے نوڈ ایک ہے لیکن اس میں ابھی کچھ ہے نہیں وہ میں نے دکھایا ہے کہ ایک نیا نوڈ آئے گا ٹری میں یقیناً کیونکہ ہم ایک نئی ویلیو انسرٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا یہ ابھی طے نہیں کرتے میں نے ارے میں بھی دکھا دیا ہے کہ پوزیشن الیون میں ایک نئی چیز یا کچھ آئے گا تو صحیح. لیکن کیا ہے اس کو فی اب وہ ہم یہ کریں گے کہ جو چودہ ویلیو ہے اس کو ہم اس کے ہونے والے پیرنٹ سے کمپیر کرتے ہیں چودہ کو جب اکتیس سے کمپیئر کیا تو پتہ یہ چلا کہ چودہ جو ہے وہ اکتیس سے چھوٹا ہے تو یقیناً چودہ جو ہے وہ اکتیس کا پیرنٹ ہو سکتا ہے اس کا چائلڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مین ہیپ ہے تو دیکھیے اگلے خاکے میں نے اب کیا اکتیس جو ہے اس کو میں نے پوزیشن گیارہ پہ موو کر دیا جو کہ ٹری کے حساب سے اب اس ہول والے نوڈ اس خالی نوٹ کا رائٹ right چائلڈ بن گیا ارے میں وہ پوزیشن گیارہ پہ آ گیا البتہ چودہ جو ہے یہاں پہ ابھی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ اگر ہی وہ یہاں پہ آ جائے یہ جو میں خاکے میں دکھا رہا ہوں اگر چودہ یہاں پہ میں ڈالوں تو وہ اکیس کے ساتھ کمپیر کریں گے تو وہ ڈی پارڈر نہیں پر اکیس تو 14 سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اکیس کو بھی کسی طرح نیچے لائیں اور دیکھیے وہ میں نے اب آیا ہے کہ اکیس پہ اب پوزیشن پانچ پہ آیا اور نیچے دیکھیے ارے کے اندر میں نے اکیس کو پوزیشن نمبر دو سے اٹھا کے پوزیشن پانچ پہ ڈال دیا اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں کہ ارے کے اندر دو ایمپس کو اگر آپ سواپ کرنا پڑے تو کیا ہوگا وہ تو بڑی آسان سی ترکیب ہے کہ ویلیو کو ٹیمپریری میں ڈالو ان کو ایکسچینج کرو اور پھر ٹیمپ سے دوسرے میں اس کو ڈال یہ تو بڑی پرانی بات ہے اب تو کیا میں نے یہ جو اکیس ویلو ہے اس کو میں نے پوزیشن دو سے اٹھا کے پوزیشن پانچ پہ رکھ دیا ہے اور اب یہ دو والی پوزیشن یا ٹری میں یہ جو دو والا نوڈ ہے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ خالی ہے اچھا یہاں پہ اگر چودہ آ جائے تو کیا ہی ہوتا ہے؟ اس کو ڈال کے دیکھیے چودہ کا پیرنٹ کون بن رہا ہے تیرہ تیرہ فائنلی چودہ سے چھوٹا ہے تو یقین جیسے کہ اب میں نے دکھایا ہے کہ چودہ کی فائنل پوزیشن اب ڈیٹرمنٹ ہو گئی اور اب دیکھیے میں نے کو اپنی اس کی پوزیشن میں لگا دیا اور اب پورے کا پورا ٹری جو ہے وہ اس ہیپ آڈر کو فالو کر رہا ہے یہ اصل میں ایک پورا ایلگردم ہے انسرٹ کے لیے وہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس اگر ایک ہیپ موجود ہے جو کہ آپ نے ایک ارے میں ایز اے کمپلیٹ بائنری ٹری رکھی ہے تو آپ اس کو ارے میں اس کی ایک پوزیشن پہ ہے جو کہ کمپلیٹ ٹری کے حساب سے بنتی ہے جو کہ ہمارے کیس میں پوزیشن 11 تھی اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ایک نوڈ کا پیرنٹ کہاں پہ ہوتا ہے i divided بائی 2 اس کا فلور لے کے وہ میں نے مثال آپ کو دکھائی تھی کہ کسی نوڈ کا پیرنٹ کہاں پہ ہوتا ہے 2i آئی اور ٹو آئی پلس ون چلڈرن کا تو پتہ چل گیا لیکن اسی کے ریورس جو ہے i اوور 2 سے آپ کو پیرنٹ مل جاتا ہے تو اصل میں آلو کیا بنا کہ نوڈ جو ہے نئی ویلیو والا یا نئی ویلیو آپ ارے میں ڈالیں اور اس کے پیرنٹ کو دیکھیں وہ پیرنٹ کہاں پہ ہے آئی اوور ٹو پہ. اگر آئی اوور ٹو پہ ویلیو جو ہے وہ اس نئی ویلو سے زیادہ ہے تو ان کو ٹیکسٹ کر لیں یا فی الحال ابھی ڈیٹا نہ ڈالیں اس کے بعد امیجن کریں کہ وہ اس پوزیشن نئی پہ آیا تو پھر اس کا پیرنٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ارے میں آپ لیفٹ کی جانب چھلانگے مارتے ہوئے آئی اوور کے حساب سے ٹریول کریں گے جو کہ ایکچولی آپ ٹری میں اگر سوچیں تو ایک لیول سے اوپر والے لیول پھر اس سے اوپر والے لیول پہ جائیں گے اور اس بنا پہ آپ ہر نوٹ کا پیرنٹ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے جہاں فائنلی فیصلہ ہوا کہ ایک پوزیشن پہ جو ویلیو اگر میں ڈالوں تو اس کا جو پیرنٹ ہے اس کی ویلیو کم ہے تو وہاں پہ آپ آ کے رک جائیں اصل میں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ ہول جو ہے یعنی کہ وہ پوزیشن پر ڈیٹرمن کریں اور پھر فائنلی 14 ڈالیں ایسے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ اصل میں یہ ایکسچینج سے بھی کاروائی کی جا سکتی ہے یہ جو پہلے میں نے طریقہ کار دکھایا وہ امپلیمنٹشن کے حساب سے ذرا سے زیادہ افیشینٹ ہے ذرا زیادہ تیز چلے گا کیونکہ ہم ایکسچینجز نہیں کرتے ہم سمپلی ڈیٹا موو کرتے ہیں لیکن ایکسچینج نہیں کرتے لیکن گفتگو کی میں ایکسچینجز کے ذریعے بھی یہ دکھاتا ہوں تو آئیے یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ چودہ والا نوڈ جو ہے اس کو میں نے ٹری میں لگا دیا اور یہاں پہ یاد دہانی کے لیے پھر میرا سوال کہ چودہ کو میں نے اکتیس کا رائٹ ہائلڈ کیوں بنایا کیوں نہ میں نے انیس کا لیفٹ یا رائٹ یا سکسٹی ایٹ کا لیفٹ اینڈ رائٹ بنایا ایسا کیوں ہے جواب اس کا یہ میں اس ٹری کو ایک کمپلیٹ بائنری ٹری رکھنا چاہتا ہوں اس حساب سے چودہ کی جو پوزیشن بنتی ہے وہ اکتیس کا رائٹ right چائلڈ ہے کیونکہ کمپلیٹ بائنری ٹری کے حساب سے مجھے لوسٹ لیول پہ لیفٹ ٹو رائٹ جو نوڈز ہیں وہ لگانے ہیں یہ نہیں کہ میں سی پہلے رائٹ right پہ, پہ پہنچ جاؤں وہاں پہ لگانا شروع کر دوں اچھا چلیے اب چودہ جو ہے وہ ٹری میں اس پوزیشن پہ آیا اور نیچے اگر آپ ارے کو دیکھیں تو وہ گیارہویں پوزیشن پہ اور اس کی وجہ یہ کہ ٹو ٹائمز فائیو دس جمع ون گیارہ اکتیس کا جو رائٹ right چائلڈ ہے وہ پوزیشن گیارہ پہ ہوگا اور اب ہم ہیپ آڈر جو ہے اس کو کرتے ہیں تو چودہ جو ہے اس کو میں نے اس کے بھائی سے نہیں 32 سے نہیں کمپیر کرنا میں نے اس کے پیرنٹ سے کرنا ہے پیرنٹ سے جب اس کو کمپیر کیا تو چودہ یقین اکتیس سے چھوٹا ہے اور چونکہ یہ نہیں ہم رکھ سکتے یہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے تو چودہ اور اکتیس کو آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں جس کی بنا پہ دیکھیے کہ چودہ اب اکتیس کا پیرنٹ بن گیا کمپلیٹ بائنڈری ابھی بھی ہے بلکہ بائنیڈری بھی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں نے سمپلی ویلوز کو ایکسچینج کیا ہے ان میں رد و بدل کیا ہے اور دیکھیے نیچے ارے بھی اکتیس جو ہے وہ اپوزیشن گیارہ پہ چلا گیا اور چودہ جو ہے وہ پوزیشن پانچ پہ آ گیا اچھا پھر ہم یہاں پہ رک نہیں سکتے جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اب چودہ کو دوبارہ اس کے نئے پیرنٹ سے کمپیر کریں وہ کیا ہوگا ٹری تو میں دکھا رہا ہوں کہ اس ذہن یا دیکھنے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو لیکن جیسے کہ میں نے کہا اس کی امپلیمنٹیشن ہم ارے کے ذریعے کر رہے ہیں تو فرض کریں یہ ٹری آپ کے سامنے نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ چودہ اگر پوزیشن پانچ پہ ہے تو اس کا پیرنٹ کہاں پہ ہے وہ ہوگا 5 ڈیوائڈ بائی 2 جس کا جواب تو اصل میں 2.5 ہے لیکن چونکہ اس کا فلور لینا ہے تو آپ ٹرنکیٹ یا ٹرنکیٹڈ ڈویژن کریں گے اور حاصل ہوگا دو تو دیکھیے واقع ہی ٹری میں پوزیشن دو پہ 21 اس کا پیرنٹ ہے جیسے کہ میں نے دکھایا ہے اور چونکہ چودہ اب 21 سے چھوٹا ہے تو میں ان کو بھی اب ایکسچینج کرتا ہوں اور ایکسچینج کرنے کی بنا پہ دیکھیے کہ چودہ اب اکیس کا پیرنٹ بن گیا اور فائنلی جب میں چودہ اور تیرہ کو کمپیئر کرتا ہوں تو تیرہ جو ہے وہ چودہ سے چھوٹا ہے اور پھر وہی سوال کہ اگر یہ ٹری نہیں ارے ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک نوٹ جو ارے پوزیشن ٹو پہ ہے, اس کا پیرنٹ کہاں پہ ہے تو ٹو ڈیوائڈ بائی ٹو One اور یقین تیرا اس کا پیرنٹ ہے اور تیرہ چونکہ چودہ سے چھوٹا ہے تو اب یہ جو ہے یہ ہیپ بن گیا اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو ہوئے کی میرے خیال میں کافی سمجھ آ گئی لیکن مثال کی خاطر ہم چلیے ایک اور نوڈ اس میں انسرٹ کرتے ہیں اور وہ ہے پندرہ یعنی کہ ویلو پندرہ جو کہ میں نے اب اس تصویری خاکے میں دکھایا ہے وہ یو کہ پندرہ اگر میں نے انسرٹ کرنا ہے اب چودہ تو جا چکا اور چودہ کے بعد ہم نے وہ دیکھیے ایڈجسٹمنٹ کی تھی کہ چودہ کو اپنی صحیح پوزیشن میں لے آئے تھے اور ہمارا بائنری ٹری جو تھا کمپلیٹ بھی اور ہیپ بھی تھا پندرہ جب میں نے ڈال ہے تو پہلے ٹری کو دیکھیے کہ وہ کہاں پہ جائے گا پھر وہی بات کہ چونکہ یہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہے تو یہ انیس کا لیفٹ چائل بنے گا اور ارے کے حساب سے اس کی پوزیشن بنے گی 12۔ کیونکہ 19 پوزیشن 6 پہ ہے اس کا لیفٹ چائل کہاں پہ ہوگا 12 پہ 6 ضرب 2 12 12 پہ جب اس کو ڈالا تو پھر 19 کے حساب سے 15 جو ہے وہ تو چھوٹا ہے تو پھر دیکھیے میں نے اس کو ایکسچینج کیا 19 اگیا پوزیشن 12 پہ وہ پوزیشن 6 پہ چلا گیا اب 15 کو میں نے اس کے پیرنٹ سے کمپیر کیا وہ ہے 16 16 جو کہ 15 سے بڑا ہے تو پھر میں نے وہی ایکسچینج کیا اب دیکھیے پندرہ جو ہے وہ پوزیشن تین پہ یعنی کہ ایک لیول اوپر چلا گیا اور فائنلی جو ہے اب یہ ٹری جو ہے اس میں تمام نوڈز ہیپ آرڈر کو فالو کر رہے ہیں اور یہ اب ایک مکمل ہیپ ہے جس میں نیا نوڈ انسرٹ ہوا اور وہ ہیپ آرڈر پرزرو ہو گیا اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے ارے کے اندر یہ ساری کاروائی کی ہے insert procedure اب کافی آسان بن گیا اور وہ کیا ہوا کہ ڈیٹا جو ہے اس کو ارے کے بالکل آخر میں ڈالو اب میں آپ سے سوالتا ہوں کہ بالکل آخر میں کیوں ڈالتے ہیں اس کا جواب کافی آسان ہے اس کو بالکل آخر میں ڈالو اور پھر آئے divided by ٹو کے حساب سے لیفٹ لیفٹ فالو کرتے ہوئے کمپیر کرتے جاؤ اور جب تک وہ ڈیٹا جو ہے ایگزسٹنگ ڈیٹا سے چھوٹا نظر آئے وہ ایکسچینج کرتے جاؤ اب یقیناً آپ یہ سی کوڈ لکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایز این ایکسرسائز دوں البتہ فی الحال ہم اس کا سی کوڈ ہم بات کریں گے فی الحال ہم بقیہ جو ہیں ڈیلیٹ اور جو ڈیلیٹ ہے خاص طور پہ پر خاص پروسیجر ہے جو کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہو گیا تو یہ گفتگو ان اگلی دفعہ ہم جاری رکھیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہیپ کے بارے میں اور اس کی امپلیمنٹیشن ایز اے کمپلیٹ بائنری ٹری آپ کتاب میں دیکھیے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیے یہ کافی آسان ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کو سمجھنے میں اتنی خاص دقت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم بقیہ جو اس کے پروسیجر ہیں ان کے بارے میں گفتگو اگلی دفعہ کریں گے تب تک خدا حافظ